بسم اللہ الرحمن الرحيم اذا جاءک المنافقون قالون اشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان حد رحم کرنے والا ہے اے میرے نبی جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین بے شک پکے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جب عبداللہ بن عوی بن سلول اور دیگر منافقین آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جانتا ہے کیا آپ اس کے رسول ہیں چاہے منافقین اس کی گواہی دیں یا نہ دیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر کے مطابق نہیں ہے آیت دو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قید و بند اور قتل سے بچاتے ہیں خود اسلام پر دل سے عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں اور مدینہ کی سوسائٹی میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکوک و شبہات پھیلا کر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں انہیں جہاد میں جانے اور نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ سارے کرتوت بڑے ہی گھناؤ نے ہیں